وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر بازرة مزر أخرى وما قلنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وقفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وصعى لها صعيها وهو مؤمن فأولئك كان صعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك محضور اکبر درا جاتی ہوں اکبر اللہ سبحانا ہوگا تھا اعلی نے انسان کو زندگی عطا کی ہے تو اس زندگی کا مقصد وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی آخرت کے لیے اخروی زندگی کے لیے تیاری کر لے اس کے لیے تگود کر لے اور اپنی آخرت کو بنا لے سنوار لے دنیا میں انسان ایک مسافر ہے یہ اس کا اصلی گھر نہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خط دنیا کہ کا غریب اور عابر الصبیر دنیا میں ایسے رہو جیسے آپ اجنبی ہیں یا راہ گزر مسافر ہیں اور مسافر اس کا سفر جتنا بھی طویل ہو جائے بالآخر وہ اپنے گھر کو جاتا ہے ایک مسلمان مومن کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کا اصلی گھر جنت بنایا ہے آدم علیہ سلا تو سلام کو پیدا کر کے اللہ نے جنت میں ٹھہرایا تھا اور ایک غلطی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا زمین پہ بھیجا گیا تو دوبارہ زمین پر آنے کے بعد جنت کی طرف دوبارہ جانے کا جو سفر ہے اس کا آغاز ہو گیا اب یہ دوبارہ جنت میں جانے کا سفر جو آدمی جتنا زیادہ طے کر لے گا اتنا ہی اس کے لیے تھوڑا ہے جس قدر وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کرے گا جنت کو پانے کے لیے اعمال کرے گا وہی وہ اس کے کام آنے والے اور اس کا کو فائدہ دینے والے ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے اسلام ایمان کا دٹوا کرنے والے ہم منزل اور اپنا مقصود اور متم نظر جنت کو رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی تھوڑے سے چند ایک اعمال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آج کے دور میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے وہ اسی پہ ہی اکتفا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش و کابش نہیں کرتا بلکہ شیطان اس کو مسلسل پیچھے کی جانب کھینچتا رہتا ہے پیچھے کی جانب دھکیلتا رہتا ہے اس کے اعمال میں کمیاں کوتاحیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو سستیوں سے ہمکنار کرتا ہے کہیں یہ انسان جنت میں داخل نہ ہو جائے اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جنت سے نکالے اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے آدم کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا اور کہا میری طرف سے ہدایت رہنمائی آئے گی جو اس کی پیروی کرے گا اس پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا یہ جنتوں کے مالک بنے گے اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ آئے گی ابلیس نے شیطان نے قسمیں اٹھا کے کہا تھا اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا ان کو پھسلاؤں گا ان کو ورغلاؤں گا سرا کے مستقیم پر بیٹھوں گا دائیں بائیں آگے پیچھے سے جہاں سے میرا بس چلا میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے فرمایا تھا کہ جو بھی تیری ہزا کرے گا میں تیرے اور ان لوگوں کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا شیطان نے جہنم میں جانا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے جہنم میں جانے کے لیے وہ جہنم میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا جہنم میں اپنے ساتھ رونق لگانا چاہتا ہے اور جو ایک مومن مسلم ہے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین ہیں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کو پیغام دے کر ان کو ندو کو رسالت دے کر اور اہل ایمان کو توحید عقیدہ ایمان بصیرت دانائی اور فہم و فراست دے کر لوگوں کے درمیان دنیا میں کھڑا کیا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے اللہ کی جنت کی دعوت دے اور لوگوں کو ایسے اعمال پر آمادہ کریں جو اعمال ان کے جنت میں داخلے کا باعث ہو اور پھر دین حق پر چلتے ہوئے جو مسائل مشکلات اور پریشانیاں ہیں یہ اس دنیاوی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مصیبت بھی انسان کو بہت بڑی بڑی محسوس ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ ہوا تھا ان لوگوں کو دراجات دے گا ان لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا جنہیں دین کی خاطر مشکلیں مشقتیں مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنا پڑی تھیں تو وہ لوگ جو ناز و نعم کی زندگی بسر کرتے رہے دنیا میں نعمتوں کے اندر پلتے رہے وہ اہل آفیت وہ خواہش کریں گے لو ان جلو حمکانتر عیدت بالم قاری نی کہ کاش ان کے جسم دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے ان کو بھی اذیتیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچتی تو آج قیامت کے دن انہیں بھی اجر و ثواب مل جاتا وہ لوگ جو دنیا میں آفیت سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور آفیت سے رہتے ہیں دین کے بارے میں کسی مصیبت اور پریشانی کو اپنے گلے نہیں لگانا چاہتے کل قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی اللہ تعالی کے دین کی خاطر مصیبتیں جھیلتے پریشانیاں اٹھا لیتے اور آج ہمارے اعمال بھی زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہمارے درجات بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہمیں بھی جنت میں اس سے اعلی ترین مقام نصیب ہو جاتا تو دنیا یہ آخرت کے لیے اعمال کرنے کی جگہ ہے آخرت کے لیے دراجات حاصل کرنے کا ایک موقع ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے ایک بندے کو دیا ہے لیکن ہمارے ہاں معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے آخرت کا راہی جس کا آخرت پر یقین ہے ایمان ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے قیامت قائم ہوگی اور پھر اللہ تعالی جنت یا جہنم کا فیصلہ سنائیں گے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا یہ آخرت کا راہی بس صرف دنیا کا ہی مسافر بنا ہوا ہے اس کی خوب خواہش کوششوں کا بش کیا ہے بس مال آنا چاہیے پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آ جائے پیسہ آ جائے مال دولت کا معلوم طریقہ کار جو مرضی ہو حلال ذریعہ ہے یا حرام ذریعہ ہے کاروبار شروع کرنے سے پہلے نہیں سوچنا نہیں پوچھنا اور پھر جب وہ کاروبار شروع کر دیا اس کے بعد کبھی کسی مولوی صاحب نے کسی خطبے میں کسی درس میں کسی وعظ میں وہ بتا دیا پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اس طرح کا جو کاروبار ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے پھر کیا کرے گا اب ایسے مولوی تلاش کرے گا جو اس مسئلے کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے نہیں یا پھر دنیاوی منفعت اور لالچ میں وہ اس کے جواز کا فتوا دینے والے ہیں بجائے اس کے کہ ایک مشکوک کام کو چھوڑ دے وہ پھر اس کے جواز کے لیے فتوے تلاش کرتا پھرے گا اب آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی اسلام کے نام پر بینک بنے ہوئے ہیں یہ حدود سارا سے پوچھ لو کہ جی یہ ان کی تھیوری ہے اسلامک بینکنگ میں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ اسلامک بینکنگ مور دین تھرٹی پرسینٹ یہ سود کھانے والے تیس فیصد سے زائد یہ اسلامی اور ہم پندرہ سولہ فیصد پہ رہ کے پھر بھی غیر اسلامی سراسر سود ہے لیکن جواز کے لیے ان تمام تر بینکوں نے فتوے لیے ہوئے ہیں انشورنس اسلامی بینک کروا رہے ہیں نام اس کا تبدیل کر دیا نام تقافل رکھ دیا کام وہی ہے ایک دو سکے ذرا دائیں بائیں گھما دی کہ بندے کو جلدی سے سمجھنا ہے فتوے ان کے پاس بھی موجود ہے اور جو آدمی تھوڑا سا غور کر کے اس کو سمجھتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے واضح پتا چل جاتا ہے کہ جی یہ کام نہ ہے لیکن اپنے دل کو کفر تسلی کا دیتا ہے آخر ان کے پاس بھی تو فتوے موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کسی نے نیکی اور بدی کے بارے میں بتائیے فرمایا نیکی کیا ہے البرسر خلوق اچھا حالات ہے اور برائی کیا ہے ماں ہاتھ آتی سب ریکا وقت رہتا یہ تلے اناسوا برائی وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹک جائے اور تاپسند کرے کہ میرے اس کام کا لوگوں کو پتا چلے کافی شدر گناہ وہ ہے جو دل میں شبہ پیدا کرے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہ کو سامنے رکھ کے جب اس کام کے اوپر تو غور و فکر کرے تو تیرے دل میں کھٹکا اور اندیشہ پیدا ہو یہ گناہ ہے وہ ان افطار کا ناسو کا لوگ چاہے بجے پٹوے کہ یہ کام ٹھیک ہے یہ کام جائز ہے لیکن جو کام تیرے دل میں کھٹ جاتا ہے تیرے دل میں صبح اور شک پیدا کرتا ہے وہ گنا والا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور بدی کی بڑی آسان سی پہچان دلا دی اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کے اندر یہ ملکہ پیدا کیا ہے ولاکم اللہ حد ببا ایمانا کم وہ کر رہا ارئی کمل اللہ نے کیا کیا ہے کہ ایمان نیکی اللہ کی اطاعت فرما برداری والے کام مومن آدمی نیک بندے کے دل میں محبوب بنا دیے ہیں اس کو اچھے بھلے لگتے ہیں وہ کر رہا ہی رہ کفراول فسوک والے کام فس نافرمانی والے کام اس چھوٹی چھوٹی برائیاں برائی والے کام یہ اللہ نے مومن کے دل میں ناپسندیدہ بنائے مومن آدمی سے اگر کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ پریشان رہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی برائی ہو گئی یہ اللہ نے ایک مومن آدمی کے دل میں یہ ملکہ پیدا کیا ہے فرمایا اولا الراشدون یہی لوگ نیک ہیں رسد والے ہدایت والے ہیں جن کے دلوں کی کیفیت ایسے ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرقانا اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کر لو اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں کے اندر آ جائے یج اللہ تم اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان نیکی اور بدی کے درمیان اچھائی اور برائی کے درمیان فرق معلوم کرنے کا ایک ملکہ عطا کر دے گا یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں البرو حسن الخلو کا وس منہ ماں ہا صدرک جو بات دل میں کھٹک جائے دل میں اندیشہ اور شبہ پیدا کرے وہ ہے فرمایا ڈر مایو ریبو کا مایو ریبو کا جو چیز شک والی ہے مشکوک ہے اسے چھوڑ دے ایک کاروبار ہے اس کے بارے میں بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے کچھ دلائل ادھر سے بھی ہیں کچھ دلائل ادھر سے بھی ہے اب وہ شک اور چھپے کے اندر مبتلا ہو گیا فرمایا دق نہ یوری بوکا جو چیز تجھے ریب اور شک کے اندر مبتلا کرتی ہے اسے چھوڑ دے ادھر نہ یوری بوکا اور وہ کام اختیار تھا جس میں تجھے رٹی بھی شک نہیں ہے وہ کام کرو جس پر یقین ہے پختہ اعتماد ہے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ کام کرو اور جو کام شک والا ہے اس کو چھوڑ دو چاہے شک اس میں زیادہ ہے چاہے کم ہے جو مشکوک ہوگا وہ مشکوک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تو اعلیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کیا ہے الحلال الحرام حلال بھی بڑا واضح ہے حلال کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے وہ الحرام بگین حرام بھی بڑا واضح ہے حرام کے بارے میں بھی کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے یا نہیں وہی نہ ہوگا حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام اب کیا, کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان کام بتایا ہے کرنے کے لیے فرمایا مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دو جو واضح حلال ہے اسے اختیار کرو واضح حرام سے بھی بچو اور جو مشتبہ کام ہے ان سے بھی بچو ون واقع آفی شبوہات واقع فل آرام جو آدمی مشتبہ کام کرتا ہے جس کے بارے میں شک ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے علماء کی دو قسم کی آرا سامنے آ رہی ہوتی ہے کوئی اس کو جائز کہنے والا ہے کوئی اس کو نجائز کہنے والا ہے ایسے مشتبے کاموں کو چھوڑ دو کیوں فرمایا ون واقع آفی شبوہات جو آدمی شبہات میں داخل ہوگا واقع آفل حرام وہ حرام کے در داخل ہو جائے شوبے والے کام میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے شریعت اسلامیہ تو مشتبہ کام کے پاس بھی نہیں جانے دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر حکمران کی ایک چراغاہ ہوتی ہے یا یوں کہہ لیں کہ ریڈ ایریا ہوتا ہے جس میں ہر آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی چرا یا اللہ تعالیٰ کا ممنوعہ علاقہ وہ کیا ہے مہار اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں لہذا اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کے پاس مت جاؤ پھر آپ نے ایک مثال دی کر راہ یل آغانہ ماہ ایک چرواہا وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے لیکن چراتے چراتے اگر وہ ایسے علاقے پر پہنچ جائے جو ممنوع علاقہ ہے یو شی کو یو وا کہ پھر رہا نہیں جائے گا وہ اپنی بکریوں بھیڑوں کو کنٹرول نہیں کر سکے گا وہ اس ممنوع علاقے میں چلی جائیں گے خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے لہذا جو کام اللہ نے نجائز قرار دیے ہیں شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچے اور ان سے اتنا دور رہے کہ کبھی ان میں غلطی سے داخل ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو یہ اسلام کے احکامات ہیں حلال اور حرام کے بارے میں لیکن ہمارا بتیرہ اور طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جواز ڈھونڈتے ہیں جسٹیفیکیشن تلاش کرتے پھرتے ہیں کہیں سے کوئی رعایت مل جائے کسی طرف سے کوئی ہمیں سہولت رخصت مل جائے بس اسی کو اپنا لیا جائے اور اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جتنے کام حرام کیے ہیں ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے بچنا ناممکن ہے جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے حرام کردہ کاموں سے بچنا بہت آسان ہے ہاں جو نیتی کے کام اللہ نے بتائے ہیں ان تمام پر کاموں پر کوئی آدمی کار بند ہونے والا ہو یہ خاصا مشکل ہے تمام حرام کاموں سے کوئی بچ جائے یہ ممکن ہے آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے اگر کوئی کہے کہ اللہ نے جتنے بھی نیکی کے کام بتائے ہیں میں وہ سارے ہی کروں گا تو اس کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نیکی کے کچھ کام فرض قرار دیے ہیں اور باقی سارے نوافل ہیں نفل ہیں کہا جو کام فرض قرار دیے ہیں نیکی کے وہ لازمی کرو اور وہ چند ایک تھے معمولی سے زیادہ نہیں ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس <coughs> کہنے لگا دلہ نہیں اعلیٰ یو دکھ جنت مجھے ایسا امن بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے نیکی کے وہ کام جن کے نتیجے میں میں جنت کے اندر چلا جاؤں مجھے وہ کام بتائیے آپ نے فرمایا تو حضر اسالت کی گواہی دے نماز قائم کر زکات ادا کر رمضار کے رکھ اور اگر تیرے میں استطاط ہے تو بیت اللہ کا حج کر لیں دن رات میں پانچ نمازیں تجھ پہ فرض ہیں زکات وہ تجھ پہ فرض ہے اگر نصاب ہے تو روزے رمضان کے فرض ہیں اور کوئی روزہ فرض نہیں کہتا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی پانچ نمازوں کے علاوہ اشران چاش تہجب لادمی ہے مجھ پہ فرمایا کوئی نہیں روزے رمضان کے علاوہ شوال کے چھ روزے ذوالحجہ کا اشرا محرم کا اشرا روزوں کے اعتبار سے بڑا افضل ہے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ ہر ہفتے میں سمواد جمع رات کا روزہ یہ بھی مسنون ہے کہ یہ بھی رکھوں پھر تجھ پر لالم نہیں ان لوگ آ ہاں نفلی رکھنا چاہتا ہے رکھنے بس یہ موٹے موٹے فرائض ہیں یہ سر انجام دے جنت میں داخل ہو جائے گا وہ آدمی کہنے لگا اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا آپ نے فرمایا افلاح وہ ابھی ان سادہ کا داخل ہے اگر اس نے سچ کہا ہے کہ یہ اس میں اضافہ نہیں کرے گا اس میں کمی نہیں کرے گا تو یہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی فرائض وہ چند ایک ہے جن کو بندہ ادا کرے جنت کا وارث جنت کا مالک بن جاتا ہے توحید ہیٹ پہ کار بند رہے شرک سے بچتا رہے پانچ وقت کی نماز بعض ادا کرے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے زکات اگر فرض ہے تو ادا کرے حج اگر اس میں فرض ہو گیا ہے تو وہ کر لے اور پھر اس کی نماز اسے دیگر بے حیائی کے کاموں سے بھی بنا کرے گی برائی کے کاموں سے بھی بچا کے رکھے گی باقی سارے ایسے کام ہیں جن سے بچنا ہے جس سے رکنا ہے کرنے کے موٹے موٹے کام یہی ہیں اور برائی کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نیکی کرنا آسان ہے برائی کرنا مشکل ہے لیکن لوگوں نے اپنے لیے برائی کو آسان سمجھ لیا ہے نیکیاں کرنا مشکل لگتا ہے اس کا سبب کیا ہے تو اما من آتا و تاکہ وسدا کا بالکشنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی تصدیق کرتا ہے نیکی اور اچھائی اختیار کرتا ہے فصل و یس سر یوسرا ہم اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتے ہیں اسے نیکیاں کرنا آسان لگتی ہیں تو اما ممبا کیلا وسطہ بنا ہوا قدا و بالخس نہ اور جو آدمی وکیلی کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا نیکیوں سے رو گردہ کرتا ہے منہ پھیرتا ہے سان یسوسرا پھر برائیوں کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے دیکھ لیں کوئی مدرسہ کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو یا کوئی اور نیکی کا کام ہو اس کے لیے فنڈ چندہ اپیل کیا جائے مانگا جائے بڑی مشکل سے کوئی سو پچاس روپیہ آدمی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جی حالات بڑے ٹائٹ ہیں کاروبار ہے نہیں اور جناب پتہ نہیں کیا کیا بہانے سامنے آ جاتے ہیں بڑی ضروریات اچھا یہی بندہ جب برادری میں کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے پھر پورے خاندان کے سارے گھر والوں کے کپڑے بھی نہیں آ جاتے ہیں کرایوں پہ سارے بچوں بیوی سمیت کرایوں پہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے وہاں جا کے وہ پیسے بھی لوٹتے ہیں عاشیاں بھی کی جاتی ہیں اور وہ ہندوانہ جاہلانہ رسمیں نیوندے سلامیاں وہ بھی ساری بھری جاتی ہیں اس کام کے لیے پھر پیسہ خوب خرچ ہوتا ہے ویسے بڑے غریب ہیں بڑے مسکین ہیں کھانے کو کچھ نہیں حتہ کہ دوائی لینے کے لیے بھی پیسے نہیں حتیہ کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں لیکن الٹے کاموں پہ شیطانی کاموں پہ سارا کچھ لگ جاتا ہے یہ پیسہ ہے اس نے خرچ ہونا ہی ہونا ہے اگر بندہ لیکی کے کام میں خرچ کرے گا اپنی نے آخر سنوار لے گا ادھر خرچ نہیں کرے گا کلوسی کرے گا تو شیطان اس سے وہی پیسہ جو اس نے کمایا ہے خرچ کروائے گا دوسرے کاموں اللہ تعالی برکت ختم کر دیتا ہے جو آدمی سب کا خیراب کرتا رہتا ہے اپنے مار کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ اس کو بہت ساری سہولیات دیتا ہے بہت ساری موزی امراض سے بندہ بچا رہتا ہے اور وہ آدمی جو صدقہ خیرات نہیں کرتا اپنے ہاتھ کو دبا کے رکھتا ہے اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے وہ جتنا کماتا ہے اس میں سے آدھا دوائیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آخرت کا راہی ہے اس نے اپنی آخرت کا سفر طے کرنا ہے تو اس کے لیے وہ حکمت عملی بدا کرے اسٹریٹجی بنائے اپنی زندگی کو مینیج کرے کہ میں نے جنت کو پانا ہے جنت کا حصول دنیا میں آنے کا میرا اصل مقصد ہے تو اس کے لیے میں کیسے کام کروں کس طرح کے اقدامات کروں ناما مال, کے کے نام مال پڑھ کفا بھی نقصان کا حصیبہ آج خود ہی اپنا حساب کر لے محاسبہ کر لے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا, کیا ہے جو ہدایت آفتا بنے گا اپنے فائدے کے لیے بنے گا من علیحا اور جو گمراہ ہو جائے گا اللہ کی بغاوت کا فرمانی کرے گا اس کا نقصان اسی کو خود کو ہوگا تاجر وا ذرا ذرا خراب یہ نہیں ہوگا کہ گناہ ایک آدمی نے کیے ہیں اور اس کی سزا کسی اور کو مل جائے نیکی ایک آدمی نے کی ہے اور اس کا جرو سباب کسی اور کو مل جائے لا تاجر واضح تم بھی کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آج کل تو لوگوں نے یہ سمجھا جی جو مرضی کرتے رہو اچھے خاصے جمع کر کے چھوڑ جاؤ پیچھے سے مرنے کے بعد کیا ہوگا مل جائے گا اور یہ ہزار پانچ سو کا نوٹ دکھائیں گے اور بخش کے بلٹی کر دیا جائے گا اور مردہ بخشا جائے گا قرآن جس نے پڑھا اس کا سواب اسی کو ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا ہاں اگر اس نے نیکی میں یہ کام کیا ہے کہ اس نے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے قرآن کی تعلیم دلوائی ہے وہ اس کو بخشے چاہے نہ بخشے جب بھی وہ قرآن کھول کے پڑے گا زبانی پڑھے گا پڑھانے والے کو ساتھ ساتھ سوال ملتا جائے گا یہ اس کا عمل ہے اس کے عمل کا عوض اس کو ملے گا لیکن عمل کیا کوئی نہیں پیسوں کے ساتھ نہیں کیا، نہ دنیا میں خریدی جا سکتی ہیں نہ آخرت میں خریدی جا سکتی ہیں لا وما کننا دیتے جب تک ہم ان میں डराने والا رسول اور نبینہ بھیج دے اور جب ہم کسی بستی کو को کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں وہ زمین میں فسق اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں جب زمین میں آباد بڑے بڑے لوگ صاحب حیثیت لوگ صاحب سلطہ لوگ عمارا وڈیرے قسم کے لوگ جب یہ اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں فحق علیہ حل قول فدمر تدمیرا تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے وہ آبادی نیست و نابود ہو جاتی ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے بکم حلق نہ مل قرون نو علیہ سلاۃ وسلام کے بعد سے لے کے ہم نے کتنی ہی مستیوں کو ہلاک کر دیا ہے وکفا اب یوربی کبھی نوبی عبادی خبیر بسیرہ اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا اور ان کے بارے میں بہت باخبر ہے آپ کے سامنے کتنے ہی آپ کے قرب و دیوار میں کتنی آبادیاں ہلاک ہوئی ہیں یہ دو ہزار آٹھ کے زلزلے سے لے کر اور سیلابوں کا سلسلہ یہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے چھ سات سالوں کے اندر کتنے دیہات کتنی بستیاں کتنی آبادیاں تباہ و برباد ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے لوگ اس کو حواد سے زمانہ کہہ کر گزر جاتے ہیں من کا نا یورید تعجلنا لا اجل نہ لہو لمن ہام جو آدمی دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور دنیا میں رہ کر دنیا ہی کمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں اس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں ثم جہنم پھر بالآخر یہ جس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کمانا تھا اس کو پھر بالآخر ہم جہنم میں داخل کرتے ہیں لہا مظم محمد وہ اس میں داخل ہوگا مزمت زدہ ہوگا اس پر ملامت کی جائے گی جھٹکارا ہوا ہوگا وہ سا آلہ اور جو آخرت کو اپنا متمع نظر بناتا ہے دنیا کماتا ہے کاروبار کرتا ہے معیشت کو مستحکم کرتا ہے لیکن متم نظر اس کا آخرت ہوتا ہے وہ حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ ہوا بندہ مومن ہو کا تو ان کی جو کوششیں جو دنیا میں کیے ہوئے اعمال ہیں یہ بڑے قدر کیے ہوئے ہیں اللہ ان کی قدر کر کے ان کو بالآخر جنت میں داخل فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سمارنے اور آخرت کو بنانے کی فکر عطا فرما دے اور پھر اس فکر کو بروے کار لاتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے پما علیہ اللہ بلاک